اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خرجیوں میں رکھ دو شاید وہ اسے پہچان جب اپنی گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں